Allah آٹھیں پارے کا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پارے کی ابتداء میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص حق کو نہ قبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگیں تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا مشرقی نے مکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے یہ موجودہ یہ موجودہ دکھائیے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل چیز طلب صادق ہے سچی طلب ہے اگر آدمی کے دل میں حق کو قبول کرنے کے لیے سچی طلب نہ ہو تو مشاہدہ خوارق اس کے لیے کچھ نافے نہیں اگر آدمی کے دل میں حق کو پانے حق کو قبول کرنے کی سچی طلب نہ ہو تو ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجوزے دکھا دیے جائیں تب بھی آدمی حق کو قبول نہیں کرے گا اور ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے ایک موجزہ دکھا دیا گیا نا قرآن حکیم یہ ایک علمی معجزہ ہے اور چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اس کا جواب لاؤ اس کی نظیر لاؤ اب اس چیلنج کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم ایک موجزہ ہے جس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی بس یہی ایک موجودہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے نہیں تو اس کے علاوہ ایک اور موجوزہ دکھا دیا گیا تو کہو گے پھر ایک تیسرا موجودہ دکھایا جائے پھر چوتھا موجودہ دکھایا جائے پھر کوئی حد نہیں رہتی اسی طرح ولایت کے لیے کرامت کا ظہور یہ شرط نہیں ہے اللہ کے کسی پیارے بندے سے اگر کرامت کو ظہور نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی نہیں ہے ولات کے لیے کرامت شرط نہیں ہے اور نہ کسی ولی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت ولی مانیں گے جب آپ کوئی کرامت دکھا دیں بلکہ کرامت کے لیے اصل چیز جو دیکھنا ہے ہمیں جس کو دیکھ کر کے ہم یہ جان لیں گے کہ یہ والی ہے وہ ہے کتاب و سنت کا تتبر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا دستور اپنی زندگی کا ہے عمل بنائے ہوئے ہے ہر قدم جو وہ رکھتا ہے پھونک پھونک کر رکھتا ہے کتاب و سنت کے مطابق رکھتا ہے تو سمجھو وہ ولی ہے اگرچہ اس کے ہاتھ پر کسی کرامت کو ظہور نہ ہو اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی زندگی بھر کتاب وسنت کے احکام کے اوپر چلتا رہے میں ابن تعیمیہ رحمۃ اللہ عرمایا میاں ہواؤں میں اڑنا پانی کے اوپر پیدل چلنا یہ تو چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے آدمی ہوا میں اڑ سکتا ہے ممکن ہے آدمی پانی کے اوپر چل سکتا ہے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک جادوگر جس کا نام ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے امریکہ کا مشہور جادوگر ہے اس کی کیسٹ دیکھ لیجئے ہوا میں اڑاؤ ہو. پارا جس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی مرکیوری اس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی اسے مسلس مربع یا کوئی بھی شکل نہیں دی جا سکتی لیکن اس نے شکل دے دی جادو کے زور سے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھایا گیا اس کو امریکہ کی سب سے مہنگی ٹرین کا ڈائننگ کار اس نے اسٹیشن کے اوپر سے غائب کر دیا تھا اور آپ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جائیں گے یہ سب کیمری کی آپ دیکھ کر کے بتا رہی ہے کہ ابھی یہاں وہ ڈائننگ کار تھا نہیں ہے اب دیکھو یہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے اب اس نے پارے کو ایک شکل دے دی ہے، تو کیا اس خرق عادت کے اظہار سے کہ اس نے یہ خرق عادت چیز ظاہر کر دی ہم اسے ولی مان لیں گویا خرق عادت چیز کا ظہور یہ کسی شخص کے ولایت کی دلیل نہیں ہے اصل دلیل یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کتنا کر رہا ہے جتنا عمل کر رہا اتنا بڑا ولی ہے تو کسی ولی سے آپ کرامت کے ظاہر کرنے کا مطالبہ نہ کریں یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کو کتنا فالو کر رہا ہے کتاب و سنت کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے اس کے بعد قرآن حکیم کی تین سفتیں بیان کی جا رہی و تمت کلیمت رب کا سدکم ود للی تین سفتیں صدق عدل اور لا علی کلیماتی صدق مانے سچائی اس کا تعلق حالات اور واقعات اور اخبار سے ہے یعنی قرآن حکیم نے جتنے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں سب صدق پر مبنی ہیں حرف بحرف سچے جو احوال بیان کیے سو فیصدی صحیح ہیں جو خبریں دی سو فیصدی صدق پر مبنی ہے سچائی پر مبنی ہے. قرآن کریم میں کوئی حال کوئی تاریخی واقعہ کوئی خبر ایسی نہیں ہے جسے چیلنج کیا جا سکے کہ قرآن حکیم نے یہ خبر غلط دی قرآن حکیم میں یہ واقعہ جو بیان کیا گیا صحیح نہیں ہے کہیں بھی انگ نہیں کی جا سکتی تو صدق کا تعلق حالات واقعات اور اخبار سے ہے سارے احوال سچے سارے اخبار صحیح اور سارے کے سارے تاریخی واقعات مبنی بر حقیقت مبنی بر صدق اس کے بعد کہا کہ عدل اس کا تعلق احکام سے ہے صدق کا تعلق اخبار حالات واقعات سے تھا اور عدل کا تعلق احکام سے یعنی قرآن حکیم میں بندوں کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے عدل مانے اعتدال افراد اور تفریح سے پاک ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے بندہ اسے نہ کر سکے اس کا کرنا ماحول ہو اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو جتنے احکام دیے گئے ہیں سب انسان کی فطرت کے این مطابق اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے مبدل لکلماتی یہ تیسری صفت ہے قرآن حکیم اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں یعنی قرآن حکیم کے کسی حکم کو کسی بات کو کسی کے اندر بدلنے کی جرات نہیں ہے تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو زور زبردستی سے اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے تو ساری دنیا مل کر کے اگر زور لگا لے تو قرآن حکیم کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی یہ اللہ کا وعدہ ہے تبدیلی کی دوسری قسم کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایک پلان بناتے ہیں پلان کے اندر کچھ ضابطے ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں چند دن تک تو یہ اصول چلتے ہیں لیکن غور کرنے کے بعد بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں اصول صحیح نہیں تھا لہذا اس کے اندر تبدیلی کر دو قرآن حکیم کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص دور کے لیے تھا اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے اصول سارے کے سارے ضوابط سارے کے سارے قاعدے قیامت تک کے لیے ہیں کسی بھی زمان میں کسی بھی مکان میں کسی بھی حال میں کسی بھی حالت کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے فرسودہ ہو چکا ہے لہذا یہ حکم بدل دیا جانا چاہیے قرآن حکوم نے کہا کہ اس طریقے کی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں ضابطے ہوتے ہیں کہ نظر ثانی کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالہ کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ابھی ہیں قیامت تک کے لیے ہیں کسی بھی حالت میں کسی بھی زمانے میں کسی بھی مکان کے اندر کسی بھی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا یہ قرآن حکیم کی تین صفتیں بیان کیجیے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے کہ حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہوتی کہ کسی فرقے لوگ کے لوگ کافی تعداد میں زیادہ وہ حق کے اوپر ہیں کسی فرقے کے لوگ قلیل تعداد میں ہیں تو وہ ناحق پر ہیں قلت اور کثرت یہ معیار حق و صداقت نہیں بلکہ حق و صداقت کا معیار دلائل و براہین ہوتے ہیں اگر ایک ہی آدمی ہو اور اس کے پاس دلائل اور براہین ہوں اس کے مقابلے میں پورا شہر ہو تو پورا شہر غلطی کے اوپر ہے وہی ایک آدمی حق کے اوپر ہے اس لیے کہ اس کے پاس دلائل ہے اس کے پاس براہین ہے اللہ نے فرمایا اے ہمارے رسول اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جو زمین میں کثیر تعداد میں ہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے گمراہ کر دیں گے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں بلکہ معیار حق و صداقت دلائل اور براہین ہے آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ حق پر ہیں اور چاہے آپ قلیل تعداد ہی میں کیوں نہ ہوں اور اگر آپ کے پاس دلائل و براہین نہیں ہے آپ کے موقف کے اوپر تو آپ چاہے تعداد میں کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو آپ باطل کے موقف پر ہیں آپ کا موقف ہے فراؤن کے زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد خفتوں کے مقابلے میں بہت کم تھی فراون ہی زیادہ تھے موسا کے ماننے والے بہت کم تھے قرآن کریم نے خود فرمایا وہ ان نہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی تعداد میں قلیل ہونے کی وجہ سے وہ نہ کے اوپر تھی حق کے اوپر نہیں تھی اور فرعنی کثیر تعداد میں تھے تو وہ حق کے اوپر تھے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل اور براہی نہیں آگے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے وہ کرداری <غُرُورًا> کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی نبی ہوتا ہے بھیجا جاتا ہے یا نبی کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے تو وہاں پر جنوں میں کے بھی شیاتی اور انسانوں میں کے بھی شیاتی آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا شاید ایک ضابطہ ہے قانون ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل موجود ہوتا ہے جہاں حق موجود ہوتا ہے وہاں باطل ضرور رہتا ہے تو جہاں کوئی نبی بھیجا جاتا ہے وہاں شیاتی انس اور شاطین جن بھی موجود ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی شیتان اور جنوں میں کے بھی شیتان یہ دونوں موجود ہوتے ہیں یعنی ابلیس کے ایجنٹ دو قسم کے ہیں ابلیس کے گماشتے دو قسم کے ہیں ایک انسانوں میں کے گماشتے ہیں انسانوں میں کے ایجنٹ ہیں اور کچھ جنوں میں کے شیاتی میں کے ایجنٹ ہیں دو طریقے کے ایجنٹ ہیں جنوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے اور انسانوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے ان کا کام کیا ہوتا ہے کام کیا ہوگا بتایا گیا کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں نبی حق پیش کرتا ہے یہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کے کان بھرتے رہتے یہ ان کا کام ہوتا ہے اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن اہل حق علماء موجود رہیں گے اہل حق جہاں بھی حق کو پیش کریں گے شیاتی نے ان سو جن وہاں آ موجود ہوں گے اور حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے حق کی مخالفت کرو حق کے مشن کو آگے مت بڑھنے دو ایک کام تو ان کا یہ ہوتا ہے دوسرا کام کیا ہوتا ہے جس طرح اللہ کے فرما بردار بندوں کا اہل حق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو پھیلائیں یہ نا ہک کو پھیلاتے اب حق کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ گئی بتایا گیا یہ کیا کرتے ہیں طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا یو <تصفح> غرورا یہ شیا تین انس اور شیا تین جن یہ پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں کس قسم کی پڑیا ہوتی ہیں جیسے چھوڑتے رہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ منزل ایک ہے جس بھی راستے سے جاؤ گے منزل پر پہنچ جاؤ گے لہذا اپنے اپنے مسلط پر اپنے اپنے مذہب پر اپنے اپنے دین پر رہو راستے مختلف ہیں مگر منزل پہنچ جاؤ گے یہ پڑیا چھوڑتے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر مساواتے مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے انہیں گھر میں قید رکھا جائے اور باہر مرد مٹر گشتی کرتے رہے لہٰذا جس طرح مرد آفس میں جانے کا مستحق ہے بازار میں جانے کا مستحق ہے عورتیں بھی بے پردہ آفس میں بازار میں جانے کی مستحق ہے دونوں مساوی ہیں اس لیے کہ دونوں انسان مساواتے مرد وزن کا نعرہ اور کبھی بھی کبھی تحدید نسل انسانی کے لیے ایک نعرہ لگائیں گے وی ٹو آورس ٹو ہم دو ہمارے دو زیادہ بچے نہیں ہونا اس لیے کہ یہ اب پڑیا چھوڑتے زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی بچے کم رہیں گے لہذا ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوگی یہ پڑیا بھی چھوڑتے رہتے ہیں کبھی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان تباہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے تم نے سنا نہیں فلا مزار کے اوپر فلاں قبر کے اوپر تو انسان کی تمام آرزوئیں پوری ہوتی ہیں بیٹا ملتا ہے بیٹی ملتی ہے جو ماں کو ملتا ہے فلاں کو مل گیا فلاں کو مل گیا یہ فلاں کو مل گیا اور فلاں کو مل گیا کسی کو ملتا اُلتا نہیں ہے بلکہ یہ انہی کی افواہ رہتی ہے انہی کا پروپیگنڈا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پڑیا انہوں نے چھوڑا تھا ایک پروپیگنڈا کیا تھا یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ مارے تو جانور کو نہیں کھایا جا سکتا انسان مارے تو کھا سکتے کیونکہ کہہی جی بات مشرقین کیا کرتے تھے مردار جانور بھی کھا لیتے تھے اگر کوئی جانور تبڑی موت مر گیا تو اس کو کھا لیتے تھے اور کہتے تھے اس کو اللہ نے مارا ہے تو یہ حرام کیسے ہوا آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی کدمن لگا دی کہ کوئی آدمی مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتا مرا ہوا جانور حرام ہے جب تک جانور کو جبہ نہ کیا جائے شرعی طریقے سے تب تک جانور کا گوشت انسان کے لیے حلال نہیں ہے اتنا سننا تھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ارے دیکھو اللہ مارے تو حرام اور انسان مارے تو حلال اس لیے کہ انسان زبا کرتا ہے اس کے زبا کرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے وہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور تبھی موت مر جاتا ہے تو سمجھو اللہ نے مارا تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ مارے جانور کو تو وہ حرام ہو جائے اور انسان اپنے ہاتھ سے مارے تو حلال ہو جائے یہ کیسا فلسفہ ہے حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو یہ اعتراض نہ کرتے یہ پروپیگنڈا نہ کرتے اس لیے کہ پانی پینے کے لیے انسان خود نکالتا ہے نا ہاں؟ کنویں سے پانی خود نکالتا ہے ٹیوب ویل سے پانی خود نکالتا ہے نل سے پانی خود نکالتا ہے اور پیشاب اللہ نکالتا ہے اگر اللہ پیشاب روک دے آدمی کے بس میں باہر نکال دے تو اللہ جو چیز نکالتا ہے اس کا پینا حرام اور بندہ جو پانی نکالتا ہے اس کا پینا حلال پیشاب اللہ نکالتا ہے پی سکتی کیا لیکن پانی انسان اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے اسے ہم لوگ جائز کہتے ہیں پاک کہتے ہیں پیشاب کو ناپاک کہتے ہیں اور اگر غور کرتے تو انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ زبا کیا ہوا جانور اور مرا ہوا جانور دونوں میں بہت فرق ہے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کیسے ایک زبا کیے ہوئے جانور کو رکھ دو اور ایک مرے ہوئے جانور کو رکھ دو دیکھو کون پہلے سڑتا ہے یہ حقیقت ہے کہ زبا کیا ہوا جانور بہت دیر میں سڑے گا مرا ہوا جانور پہلے سڑ جائے گا دونوں میں فرق آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اسی سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہو زمین گندی ہو جاتی تم زمین کو گندا کرتے ہو اس لیے کہ زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد وہ سڑتا ہے گلتا ہے زمین کے ساتھ ظلم کرتے ہو تم زمین کو گندا کرتے ہو ہم جو کرتے ہیں کہ مردے کو جلا دیتے ہیں زمین کے اوپر گندگی نہیں ہوتی تو کہا کہ ایسا ہے زمین کو گندا کرنے کا اگر اتنا ہی خیال آپ کو ہے تو جب پیخانہ کیجئے نا تو اسے اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیا کیجئے اس لیے کچھ سے بھی زمین گندی ہو جاتی پیشاب کیجئے تو اسے بھی زمین پر مت گرنے دیجئے اس لیے کہ پیشاب سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے پہانے سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ مردہ سڑتا ہے تو بدبو دار ہو جاتا ہے اور انسان پہخانا کرتا تو وہ بھی بدبو دار ہوتا ہے یہ کس طریقے کے سوالات اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے ولاکلو ممالم یوسکریسم اللہ علیہ وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے بنیادی تین شرطیں ایک تو وہ جانور معقول الحم ہو معقول الحم کا مطلب شریعت نے اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہو وہ معقول الرحم ہے تو کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے پہلی کنڈیشن کیا ہے وہ معقول الحم ہو یعنی شریعت میں اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی معقول الحم دوسرے شرعی طریقے سے اسے سباہ کیا گیا ہو ورنہ اگر جانور معقول الحم ہے شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر اس کو شرعی طریقے سے سباہ نہیں کیا گیا تب بھی آرام ہے شرعی طریقے سے سباہ کرنے کا کیا طریقہ ہے تیز دھار آلے سے چاقو ہو چھری ہو تیز دھار چاقو سے تیز دھار چھری سے یا کسی تیز دھار آلے سے معقول الحم جانور کی گردن کی رگوں کو کاٹ دینا یہ زبی شرعی ہے اس سے مشینی زبیہ نکل گیا وہ حرام ہے جھٹکا کیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ دونوں جگہوں پر شرعی زبہ نہیں پایا گیا شرعی زبہ کیا ہے تیز دھار آلے سے معقول الرحم جانور کے حلقم کی رگے کاٹ دی جائیں وہ زبی شرحی ہے جھٹکے کے اندر اس کے حلق کی رگے نہیں ہوتی ہے, کرتی مشین کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پہلا معقول الحم جانور ہو شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہو دوسرے زبہ شرعی ہو شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو تیسرے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہاں ٹھہر کر دو باتیں جاننا ضروری ہے اللہ کی کوئی صفت ذبح کرتے وقت زبان سے نہیں نکالی جائے گی بلکہ اللہ کا نام لیا جائے گا کوئی کہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ غفار کے نام سے ذبح کرتا ہوں رحیم کے نام سے ذبح کرتا ہوں رحمان کے نام سے ذبح کرتا ہوں ذبا نہیں ہوگا اللہ کا نام لینا ضروری ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کا نام لینا ضروری ہے صفت خالی زبان سے نکالنا جہاں اللہ کا نام نہ ہو وہ ذبح نہیں مانا جائے گا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسرے اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس جانور کو آپ استعمال نہیں کر سکتے چاہے آپ نے شرعی طریقے پر ذبح کیا ہو اور وہ جانور معقول الحم ہو یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے جانور کا گوشت استعمال کرنا حرام ہو جائے گا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اومن کا نا میتن فاہ وہ جالنا رہ نور بھی فن بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے مقصد پورا نہ کرے تو سمجھو وہ مر جاتی ہے اگرچہ وہ بظاہر زندہ دکھے مثلا پانی کا کام ہے پیاس بجھانا پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے آگ کا کام ہے جلانا آگ جلانا چھوڑ دے درخت کا کام ہے پھل دینا درخت پھل دینا چھوڑ دے تو گویا آگ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا پانی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا درخت جس مقصد کے لیے اگایا گیا تھا زمین سے پھل دینا جس کا مقصد تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا تو سمجھو کہ وہ درخت مر گیا ایسے ہی انسان کا بھی ایک مقصد تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری دیکھو کہ کوئی شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو اس نے گویا اپنا مقصد تخلیق کھو دیا اور میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز اپنی پیدائش کا مقصد تخلیق کھو دے وہ مردہ ہو جاتی ہے لہذا مومن تو زندہ ہے کافر اور مشرق مردہ ہے اس لیے کہ مومن نے اپنی مقصد تخلیق کو پورا کیا کافر اور مشرق نے اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کیا مقصد تخلیق کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بتایا ہے سورج داریات میں وما خلقت الجن وال میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے جیسے پیڑ اگر پھل دینا چھوڑ دے تو گویا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا پیڑ سمجھو مر گیا ایسے ہی انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے جو انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اگرچہ وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے ظاہر یہ ہوا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا فرما بردار مومن اور مسلم یہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے پھر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے چلتی پھرتی لاش کہا جا سکتا ہے بقیہ حقیقی زندگی سے تو متصف نہیں وہی بات یہاں کہی گئی کتنی عمدہ بات ہے او من کا نا مئی تنخواہ اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے جو اس کائنات میں جاری ہے اس دنیا میں جاری ہے کیا وہ کدالی بعض بازمین اباظم بیما قانو یکسیبون ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر حکمراں بنا دیتے ہیں لوگوں کے برے کام کی وجہ سے وہ کدالی کنو ال بازمین ابازم بیما کانو یکسیبون یات کریما بتا رہی ہے جب لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں زمین میں فتن و فساد پھیلانے لگتے ہیں تو اللہ کے ایسے نافرمانوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جہاں یہ دیکھو کہ ظالم حکمران مسلط ہے سمجھو کہ ریا جن کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کیا گیا ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے یا اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے اگر اچھے بنو گے تو تمہارے اوپر اچھے حکمران مقرر کیے جائیں گے برے بنو گے تو ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا تمہارے مال سے کھلواڑ کرے گا مال چھین آبرو سے کھلواڑ کرے گا آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر کوئی چلا گیا تو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو وہاں سے بھی کبھی نہیں نکالا جائے گا الا ایک بعض موحدین جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت تو بعد میں نکال لیے جائیں گے بقیہ جن کے لیے خلود فنار ہے خلود فنار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے ایک آیت کریمہ کہے یہاں ایک ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے وہ آئے کریمہ پڑھ کے میں اس سے پیدا ہونے والے ایک شبہ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں قالن نارو مسو کم پیا خالدینا شاہ اللہ خالن کم خالدینا شاہ اللہ آج تمہارا ٹھکانا اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے کیا مطلب ہمیشہ رہو گے اس میں مگر جو اللہ چاہے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہو گے تم جہنم کے اندر مگر اللہ چاہے یعنی اللہ چاہے گا تو جہنم بھی ختم ہو جائے گی تم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے بھلا ایک پیدا ہو رہا ہے آئے تو کے اس ٹکڑے سے کہ ایک دن جہنم ہو سکتا ہے فنا جاب اس کا یہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ یہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن وہ جہنم کو فنا کر دے گا جہنم کو فنا کر دے گا بلکہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں جو چاہوں میں جو چاہوں تو جہنم کو بھی پنا کر سکتا ہوں میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں یہ بتانا مقصود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم کو پنا کر دے گا بلکہ وہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ یوں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی جہنمی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے جلتے رہیں گے لیکن اپنے اس قانون کا میں پابند نہیں ہوں میں چاہوں تو اپنے اس قانون کو توڑ سکتا ہوں اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے عام قوانین میں سے